هذا القرآن يوہدنا لطریق الخير يوجہنا اللہ تعالى أنزنه ورسول اللہ معلمنا الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آمد. ناظرین پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ شاء پارے کا مطالعہ کریں گے قرآن مجید اللہ کا پیغام ہم سب کے نام ہے یہ کتاب ہمیں روشنی بخشتی ہے نہ صرف یہ کہ ہمارے دلوں کو ہمارے سینوں کو جگمگا دیتی ہے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکنے لگتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں تو گویا یہ کتاب جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں بھی اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ جگہ نور یا روشنی کا ممبا بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہمارے سینوں کو روشن کر دے اور ہمیں حق اور باطل اچھے اور برے کا فرق سمجھا دے آج ہم بارہویں پارے کا مطالعہ کریں گے ارشاد باری تعالی ہے وما من دابت اللہ اللہ رزقها مستقر رہا و مستن فی کتاب مبین زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رسک اللہ کے ذمہ نہ ہو جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کہاں سونپا جاتا ہے سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے اللہ نے یہ زمین بنائی اور اس زمین پر تمام چیزوں کو پیدا کیا جتنے بھی جاندار ہیں ان کی تمام کی تمام ضروریات وہ خود پوری کر رہا ہے ہر ایک کی رزق کی کھانے پینے کی نیڈ اس کی ڈیمانڈز فرق ہیں اور اللہ تعالی ایک پتھر کے اندر پائے جانے والے کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہے ہم نہیں جانتے کہ اس کی ضرورت کیا ہے لیکن جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے اور اسی طرح ایک انسان کی ضرورت بھی وہی پوری کرتا ہے سب کا رازق وہی ہے جابر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے یوں بھاگے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے تو بھی اس کا رزق اسے یوں پا گا جیسے اسے موت پا لیتی ہے یعنی رسک جو ہے وہ تو انسان کی پیدائش سے پہلے اس کے لیے لکھا جاتا ہے اور جس میں بھی زمین پر زندہ رہنا ہے اس نے کچھ نہ کچھ کھانا پینا تو ہے اور نہ صرف یہ کہ وہ یہاں کی ضروریات پوری کر رہا ہے بلکہ وہ یہ تک جانتا ہے کہ کوئی انسان یا جانور رہتا کہاں ہے اس کے رہنے کی جگہ اور پھر کہاں سونپا جاتا ہے یعنی مرنے کے بعد وہ کہاں پر دفن کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین میں ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی حاجت پڑ جاتی ہے جب اپنے انتہا کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے اور قیامت کے دن وہاں کی زمین کہے گی اے مالک یہ تیری امانت حاضر ہے انسان کی جہاں موت لکھی ہوتی ہے وہاں اس کی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور وہ خود وہاں پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا کھانا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رہنے کی جگہ اس کے زندگی گزارنے کے تمام اسباب یہ سب کچھ مہیا کر رکھا ہے اور یہ سب کچھ لکھا ہوا بھی ہے صرف حکم نہیں اس کا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری پلاننگ لکھی ہوئی موجود ہے وہ السما اردفی ستتی ایام وہ کانا شہلم احسن عَمَلًا اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا جب کہ اس سے پہلے اس کارش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور پھر انسان کو بنایا انسان کی خدمت میں ہر چیز کو لگایا اور انسان کو اس لیے بنایا گیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ جب اس کو آزادی دی گئی سوچنے کی بولنے کی سننے کی اپنی مرضی سے کام کرنے کی تو پھر وہ ان تمام نعمتوں کو پا کر کرتا کیا ہے سن احسن عملہ تم میں سے اچھے عمل کس کے ہیں بولا ان کلتا اب اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تم انکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے حالانکہ جب ایک دفعہ پیدا کیا اللہ نے اور یہ سب مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے مشرقین عرب کو اس میں کچھ مشکل نہیں تھی یہ ماننے میں لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد پھر کیسے اٹھیں گے تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جس رب نے پہلا پیدا کر دیا وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے عذاب کیوں نہیں آ جاتا سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا اور وہی چیز ان کو آ گی جس کا وہ مزاق انسان کپور اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے ناشکری کرنے لگتا ہے یعنی یہ انسان کا حال ہے جو اپنے بہت بڑی چیز بنتا ہے لیکن چھوٹا سا صدمہ چھوٹی سی پریشانی اور چھوٹی سی مشکل اس کے حواس کھو دیتی ہے اور وہ ایک دم مایوسی میں چلا جاتا ہے اور جو کچھ اس کو ملا ہوتا ہے یعنی جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں ان کو بھی بھول جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے نہ ان ابک نہ سی آ تو فخور اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میری تو ساری تکلیفیں چلی گئیں پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے یعنی مومن کا رویہ تکلیف میں صبر کا ہوتا ہے اور خوشی میں نعمت پر شکر کا لیکن اس کے برعکس اگر ایمان نہ ہو تو انسان تکلیف پر جزا فضا کرنے لگتا ہے اللہ سے شکو کرنے لگتا ہے اور اگر خوشی ملے نعمت ملے تو اس پر پھولنے اور اکڑنے لگتا ہے اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے اللہ وین صبر <الصَّالِحَات> اس ایپ سے اگر کوئی پاک ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیک کار ہیں الا اکل مخفرتوں اجرن کبیر یہ وہی ہے جن کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر بعض اوقات انسان اپنے کسی نیک عمل کی وجہ سے اس بلند درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اونچے درجات پر جائے لیکن اس کے عمل اتنے نہیں ہوتے کہ ان کی بنا پر وہ وہاں پہنچے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو کسی امتحان میں ڈال دیتے ہیں کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں پھر اگر وہ شخص صبر کر لیتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے اس کے درجات میں تیزی کے ساتھ بلندی ہوتی تو یہاں بھی یہی ریوارڈ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ مشکل پر صبر کریں اور نعمت پر شکر کریں تو ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے پچھلے گناہوں کی معافی بھی ہے اور بہت بڑا اجر عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صبر سے صرف اجر ملے گا لیکن یہاں پر گناہوں کی معافی بھی بتائی گئی کیونکہ جو بھی کوئی تکلیف مومن کو آتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی اس کو چٹتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے عذر ہوتا ہے اور اس کے گناہ جھڑتے ہیں اس لیے اگر کوئی ایسی سچویشن زندگی میں پیش آئے جو انسان کو پسند نہ ہو یا انسان کو سمجھ نہ آئے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے تو اس پر گھبرانے کی بجائے اور پریشان ہونے کی بجائے انسان خاموشی کے ساتھ ایک مثبت رویہ اختیار کر کے اچھے وقت کا انتظار کرے کیونکہ کوئی بھی وقت ہمیشہ نہیں رہتا تنگی تکلیف کا بھی گزر جاتا ہے اور خوشی کا بھی گزر جاتا ہے یوحا تو اے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وہی کی جا رہی ہیں اور اس بات پر تنگ دل ہوں کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یعنی مخالفین کی باتوں کی وجہ سے آپ اپنا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی نہ کریں یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں آگے ہر چیز پر اللہ نگہبان ہے وہ کار ساز ہے وہ وکیل ہے ام افترا ایک اور الزام جو آپ کو دیا جاتا تھا وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گڑی ہوئی دس صورتیں تم بنا لو اور اللہ کے سوا جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو فاس تجیب اللہ اللہ اللہ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے اور تم اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے تو جان لو کہ یہ کتاب اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوئی ہے یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں پھر کیا تم سرے تسلیم خم کرتے ہو اسلام قبول کرتے ہو من کا نہ یوری دل حیات جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوش کے طالب ہوتے ہیں اس کی زینت چاہتے ہیں صرف دنیا کی محبت ان کے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے نوفی علیہ ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں یعنی دنیا کی کامیابی کی شکل میں یا دنیا کی چند نعمتوں کی صورت میں وهم اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ایک انسان جو محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دے دیا جاتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے اگر وہ صرف دنیا میں چاہتا ہے تو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے لیکن اگر وہ آخرت کے لیے چاہتا ہے تو پھر وہاں اللہ سبحانہ تعالی اس کو کئی گنا ملٹی پلائی کر کے دیتا ہے الا اکل علیہ لیکن جو صرف دنیا چاہتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا مگر ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں کیونکہ انہوں نے آخرت پر یقین ہی نہیں کیا وہاں کے ثواب جزا سزا کو مانا ہی نہیں وہ ما ثنا فیحا اور وہاں انہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیہ میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے یعنی اس سے کچھ بھی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے پھر بنا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہے ایک دلیل رکھتا ہے اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس کی تائید میں آ گیا ہے یعنی قرآن اور پہلے موس علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود ہے تو کیا وہ بھی انکار کر سکتا ہے ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے یعنی اس پیغمبر کا اس کتاب کا تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑیں یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے مگر اکثر لوگ مانتے نہیں کیونکہ قرآن پاک ہی وہ کتاب ہے جو انسانوں کو واضح طور پر بتاتی ہے کہ کی کیا چیز حقیقت ہے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے ایسے لوگ اپنے رب کی حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا تھا, رہا تھا.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 اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھر رکھا تھا یعنی دنیا میں جو بھی ان کی تعویلیں تھیں اور جو نظریات تھے اور جو خیالات تھے اور جو ان کی امیدیں وہ سب ختم ہو گئی اب اس کے سرا کوئی چارہ نہیں کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے ان دو کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے سننے والا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں نہ دونوں کا حال برابر نہ دونوں کے امال برابر کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے تو یہاں دیکھنے والا کون ہے جو حق دیکھ سکے اور اندا کون ہے جو حق کو نہ دیکھ سکے اس کو نہ پہچان سکے جو کہ پوری کائنات میں اللہ سبحان تعالی کی نشانیوں کی شکل میں بکھرا ہوا ہے ایسے حالات تھے جب ہم نے نیو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے جا کر کیا کہا انی لکم نبیر مبین کہ میں تمہارے لیے کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں اللہ تعبدو اللہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا یعنی اگر تم نے بات نہ مانی تو بہت مشکل ہو جائے گی جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ہمارے جیسے ایک انسان یعنی یہ بات ان کے قبول حق میں رکاوٹ بن گئی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں سب سے نچلے طبقے کے تھے بے سوچے سمجھو تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے یعنی کو بہت اونچے طبقے والے اور بڑے لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں اس لیے ہمارے خیال میں تم حق پر نہیں یعنی انہوں نے پیغمبر کی سچائی کو جانچنے کا جو معیار رکھا تھا وہ یہ کہ ان کے ساتھ ہی کون ہے ایمان کون لایا اور ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں پوری طرح جھٹلا دیا اس نے کہا اے برادران قوم ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھے اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی تم پر اس کو چپک دیں اس کو لازم کر دیں کم علیہ اور اے میری قوم میں اس کام پر تم سے کسی مال کا دنیاوی فائدے کا سوال نہیں کرتا میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے اور وہ آپ ہی اپنے رب کی حضور جانے والے ہیں یعنی ان کی جو بھی قدر و قیمت ہے ان کے رب کو اچھی طرح معلوم ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچانے آئے گا تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غائب کا علم رکھتا ہوں نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں حکارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوگا کار ان لوگوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا یعنی السلام نے ان کے اعتراضات کے جو جواب دیے اس کو انہوں نے جھگڑا کہہ دیا اور بہت کر لیا اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو نور اسلام نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ تمہاری کچھ خیر کرنا بھی چاہوں تو میری خیر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو یعنی تمہاری ہٹ دھرمی اور, پسندی اور بے وجہ کے جھگڑے یہ ساری چیزیں تمہارے حق کے قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہیں اس بنا پر اللہ تعالی اب تمہیں ہدایت بھی نہیں دینا چاہتا وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے ان سے کہیے اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے اور جو جرم تم کر رہے ہو یعنی حق کا انکار کر کے۔ اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں یہ محسوس ہوتا ہے کہ نو علیہ السلام کا قصہ سن کر قوم کو پھر اعتراض ہوا کہ آ, یوں لگتا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ خود گھڑ لیا اپنے پاس سے بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے یہ گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے اس کام کی ذمہ داری ہے لیکن جو الزام تم لگا رہے ہو اور جو جرم تم کر رہے ہو حق کا انکار کر کے اس کے پھر تم خود ہی ذمے دار گے۔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 کئی کہ سال لگے ان کو کشتی بنانے میں کیونکہ تین منزلہ کشتی تھی بہت بڑی اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا وہ اس کا مذاق اڑاتا انہوں نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنستے ہیں ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے یعنی ان کی بیوی اور بیٹا سب کو اس میں سوار کر لو یعنی باقی جو ایمان والے ہیں اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوہ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے حالانکہ انہوں نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی آلموسٹ ملینیم لیکن اس کے باوجود ایٹی سے کچھ اوپر لوگ تھے اسی سے زائد جو ایمان لائے تھے اتنے سالوں کی محنت کے بعد تو ان کی کہانی سنا کر دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے اس بندے کا صبر دیکھیے کہ کتنی تکلیف انہوں نے اللہ کے راستے میں اٹھائی اب کیا ہوا وقال مجرہ ربی الغور علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں یعنی کشتی میں اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹہرنا بھی میرا رب بڑا غفور رحیم ہے کشتی ان لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی علیہ سلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا علیہ السلام نے پکارا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کافروں کے ساتھ مت رہو اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے کہیں اور کوئی مل جاؤ ماوا نہیں کوئی پنا گا نہیں اب یہ باتیں چلی رہی تھی کہ اتنے میں ایک موج دونوں کے بیچ میں حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا کون تھا وہ پیغمبر کا بیٹا جس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی اور وہ پیغمبر ہوتے ہوئے بیٹے کو نہیں بچا سکے کیونکہ اللہ کا فیصلہ بے لاگ ہے اس کے ہاں قدر و قیمت اگر ہے تو ایمان کی ورنہ کسی نیک سے نیک والدین کا بچہ بھی اگر ایمان پر نہ ہو ہدایت پر نہ ہو تو والدین اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے جیسے دنیاوی معاملات میں مثلاً ماں باپ اگر پیش ڈی بھی ہو اور بچہ ان پڑھ ہو تو وہ اپنا علم اس کو گھول کے نہیں پلا سکتے اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی اگر بچہ سیدھی راہ پر نہیں تو والدین کا سیدھی راہ پر ہونا اس کا فائدہ نہیں دے گا ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا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 جواب میں ارشاد ہوا اے نو وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے یعنی نصب کے رشتے اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن نصب کے رشتے فائدہ نہ دیں گے اصل پائیدار رشتے تو ایمان کے رشتے ہوتے ہیں لہذا تو اس کی تو اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا ان غیر صالح فلا تس علیما علیہ صلاح کا علم لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے علیہ السلام نے فوراً نرز کیا اے میرے رب این اوبکا علم میں تری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تج سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا وہ اللہ تک پھر لی اور مجھ پر رحم نہ کیا من خاصرین تو میں برباد ہو جاؤں گا میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا حکم ہوا این اتر جاؤ ہماری طرف سے سلام اور برکتیں ہیں تم پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں کیونکہ وہ ایمان والے تھے بس وہی بچائے گئے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں انہی کے لیے تھیں اور کچھ گرو ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا من الغیب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم بس صبر کیجئے انجان کار متقیوں کے حق میں ہی اچھا ہے وہ الدن اخا ہم ہا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهِ غَيْرُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ اور آدھ کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود کو بھیجا علیہ السلام اس نے کہا اے نری کام کے لوگو اللہ کی عبادت کرو تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں تم نے نازجود گھر رکھے ہیں یعنی یہ جو نام تم نے مقرر کر لیے ہیں کچھ ہستیوں کے کہ وہ تمہاری حاجتیں سنتے اور مشکلیں آسان کرتے ہیں یہ صرف نام ہیں ان کی کچھ حقیقت نہیں اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے اور ایمری کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو اور پھر اس کی طرف پلٹو وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے مجرموں کی طرح مو نہ پھیرو تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی قوم غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتی استغفار کر لیتی ہے تو اللہ تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس پر نعمتیں عام کر دیتا ہے کسی بھی مشکل سے نکلنے کا بہترین راستہ بہترین ذریعہ استغفار ہے انسان پر جو مشکل آتی ہے اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی تو اگر انسان کسی مشکل میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار پڑھے نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی جب انسان اپنا نام اعمال دیکھے گا تو استغفار کی کثرت کی وجہ سے خوش ہو جائے گا انہوں نے جواب دیا تو ہمارے پاس کوئی سری شہادت لے کر نہیں آیا یعنی کوئی ایسی کھلی علامت کوئی ڈگری کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس کے جس سے ہمیں پتا چلے کہ واقعی آپ کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں صاف انکار کر دیا انہوں نے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی یعنی کسی دیوی دیوتا نے تمہاری گستاخی کی وجہ سے آ, تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے یہ تم پر یہ اثر کر دیا ہے کہ آج تم ایسی باتیں کہہ رہے ہو نعوذ باللہ ان کے نزدیک بہکی ہوئی باتیں تھی انی اشحد اللہ وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں وشہدو اور تم بھی گواہ رہو انی بری اما تشریکون کہ میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو مندونی ہی اس کے سوا فکی دون جمیاں پھر تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا محلت نہ دو میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے یعنی اس کائنات پر ہر ہر طرح سے اسی کا کنٹرول ہے اگر تم وہ پھیرتے ہو تو پھیر لو جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے لیکن قوم نے ان کی باتوں کو سنجیدگی سے سنا ہی نہیں وہ ان کو آنے والے آزاد کے بارے میں بتا رہے ہیں وارن کر رہے ہیں کہ اگر تم اپنی اس روش سے باز نہ آئے تو تمہارا یہ انجام ہوگا لیکن انہوں نے ان باتوں کو بالکل مذاق میں اڑا دیا اور توجہ نہ کی پھر کیا ہوا آخر وہی ہوا جس کے بارے میں ہود علیہ السلام نے ان کو آگاہ کیا تھا پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا یہ ہے آد اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا اس کے رسولوں کی بات نہ مانی حالانکہ رسول تو ایک گئے تھے لیکن رسولوں کا ذکر اس لیے کہ جو ایک رسول کا انکار کرتا ہے گوا وہ سب کا کرتا ہے اور ہر جب بار دشمن حق کی پاروی کی آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی سنو آد نے اپنے رب سے کفر کیا سنو دور پھینک دیے گئے آد علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس کے بعد ایک اور قوم آئی وإلى ثمود أخاهم صالحا اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا ان کا بھی وہی پیغام تھا جو اور ہود علیہ السلام کا تھا قال يا قوم اعبدوا الله بولے اے میری اللہ کی عبادت کرو مالک من اله غيره تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بساایا لہذا تم مجھ سے معافی چاہو یہ بھی اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کرتے ہیں اور اس کی طرف پلٹ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے انہوں نے کیا کہا قالو ایسا صالح بولے ایسا صالح اس سے پہلے تو تو ہمارے درمیان ایک ایسا شخص تھا جس سے ہماری بڑی توقعات وابستہ تھی یعنی تمہاری ہوش مندی ذہانت فراست سنجیدگی متانت تمہاری زبردست شخصیت اس سے ہمیں بہت کچھ امید وابستہ تھی کہ تم ہمارے بڑے کام کے ہونہار بچے نکلو گے لیکن تم تو یہ بالکل ہی اولٹ رستے پہ چل پڑے کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا کہ اپنے آبا و اداد کے طریقے سے ہٹ کر ایک اور طریقہ نکال لیا تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے ہمارے دل کو نہیں لگتی تمہاری باتیں اور انکار بھی نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ دل کے اندر ایک کلبلی سی تھی سالیہ علیہ السلام نے کہا اے قوم تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا یعنی نبوت بھی عطا کی تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو اور اے میری قوم کے یہ اللہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو کیونکہ انہوں نے خود ہی نشانی مانگی تھی تو ان کے جواب میں ان کی بات کے جواب میں ملی تھی ان کو یہ نشانی اس سے ذرا تعارظ نہ کرنا ان اس کو تکلیف نہ دینا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا انہوں نے بھی وارن کر دیا اپنی قوم کو لیکن انہوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا ایز یوزل جس طرح باقی پیغمبروں کی قوموں نے پیغمبروں کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا مگر انہوں نے اونٹنی کو بار ڈالا اس پر سال علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا کہ بس اب تین دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی مگر اس پر بھی ان کو کچھ ہوش نہ آئی آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے علیہ کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا یعنی دنیا میں بھی ان کو محفوظ رکھا اور آخرت کے لیے بھی ان کو عزت دی بے شک ہی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے العزیز رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حص و حرکت پڑے کہ پڑے رہ گئے کہ گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا دور پھینک دیے گئے سمود اللہ بل سمود